<سجل> محترم بھائی اور دوست ہے پڑھ لیجیے جس میں فرمایا گیا ہے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے و عیال کو آگ سے یعنی دو دوست کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے و عیال کو بچاؤ آپ بچانے کی کیا ضرورت ہوگی بچانے کی ضرورت ہی ہوگی ان امال سے آدمی رک جائے جو امال لے جانے والے ہیں روز وستیاگ کی طرف ان امال کا تیار کر لے جو امال انسان کو جانے والے ہیں روز تیار سے آپ یہ رکنا برائی سے رکنا نئے کی پر کیسے ہوگا جب انسان کی اصلاح اور تربیت ہوگی تو رسم علیکم نہ آپ نے اپنی اصلاح کرے اپنی تربیت کرے اپنے اہل ویال کی تربیت کرے اس کا نتیجہ باپرے خراب ہے سے رکنا نیک کا مال پر پڑنا ہو جائے گا اور یہی بچاؤ آج سے اب ہر ایک آدمی جو ہے اپنے بارے میں تو اپنی اصلاح کرنا یہ تو ہر ایک آدمی کے ذمہ فرض عین ہے اپنی اصلاح کرنا اصلاح کیسے کہتے ہیں کہ کم سے کم اصلاح جو فرض کے درجے میں ہے وہ تین باتیں ہیں آدمی فرائض کا پورا کرنے والا ہو واجبات کا پورا کرنے والا ہو سنتے موقعہ کا پورا کرنے والا ہو اور اس کے مقابلے میں حرام سے روکنے والا ہو اور بخوعی تنظیم سے روکنے والا ہو اے بخروئے تحریمی سے روکنے والا ہو فرو واجب کا ترک ہے یہ فل واجب کا طرق سے حرام ہے ایسے گناہوں میں فہرست ہے کہ فلنگ گناہ کبیرہ ہے فلنگ گناہ کبیرہ رہے ہو اس سے بچنا فرض ہے اور ایسے سورج مقدہ ترکی متروے تحریروں میں پورا ہوتا ہے تو گویا فرض اصلاح ہے وہ فرض باجب سورج مقدق انسان کو توفیق مل جائے اور حرام اور متروع تحریر انسان بچ جائے اتنی اصلاح حاصل نہیں ہوئی ہوئی ہے وہ اہم فریضے میں کوتاہی کیے ہوئے ہیں اور عام فریضے میں کوتاحی کر کے دنیا کے کاموں میں لگنا یہ ناجائز فیل ہوتا ہے آم کسان کا اہم فریضہ رہ رہا ہو اس کے ذمہ فرض استرار دور کرنے میں لگنا جائز ہے استرار دور کرنے میں لگے اتنا جائز ہے اس کے علاوہ میں اس کو سب سے پہلا کام اس کے ذمہ یہ ہے کہ اپنی فرض اصلاح کرائے اپنی فرض اصلاح حاصل کرے گا اس دوران کسے کہتے اس دوران کہتے, کہتے ہیں کہ اتنا کھانا پینا اس کو میسر نہ ہو جس سے اس کی جس سے اس کی جان خطرے میں ہو جائے اتنا کھانا پینا اتنا لباس اتنے سر چھپانے کی جگہ اس کو میسر نہ ہو جیسے اس کی جان خطرے میں ہو جائے اپنے سب جنوری کا مہینہ ہو آدمی کھلے میدان میں کی موت کا خطرہ ہے یہ بستر آ رہا ہے یہ پکوان لکھا ہوا ہے مستر کے لیے اتنا مکان جسے استرار سے نکل جائے یہ اس کے لیے لازمی ہے اس میں اگر جی مسئلہ بیان ہوا ہوا ہے کہ اس کے لیے اگر کو کوئی قرضہ نہ دیتا ہو تو اس کے لیے سوی قرضہ بھی لے سکتا ہے کیونکہ استرار میں جان جاتی ہے ہمارے کسانیال کے پروفیسر صاحب تھے نے اپنے لیے بنگلہ بنانے کے لیے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے شدی قرضہ لیے ہوئے تھے اس نے ان سے پوچھنے کا یہ تو استرار ہے کرا کے ہو تو کہتے ہیں استرار اس طرح سے جائز ہو جاتے استرار جناب علی بارہ بارہ فٹ کا کمرہ کچا جس کے اوپر سفیدار کی چھت پڑی ہوئی ہو اس کا خلق خود خرچہ پانچ راہ ہے کہ جس میں رات کو پانچ سات آدمی گز کر اپنے آپ کو مارنے والی سردی سے بچا سکے یہ استرار ہے سب سے مسئلہ پروفیسر صاحب نے خود کیا بیڈ روم ڈرائنگ روم ڈریسنگ روم اور پینٹری اور کار فورچ اور کیا ہوتے درمیان میں لے کر وہ کیا کہتے ہیں جائے پیسہ بگلا اس کو اس طرح پرفیدر صاحب کو خود بلا دیوچ سے کہا کہ کئی بات نہیں ہے بات وہ کہا کہ بات بڑی وہ ہوتی ہے پتھر کی ہوتی ہے بڑی برونی ہوتی ہے وہ تو اتنی سر چھپانے کی جگہ ہونے سے آدمی کی موت کا خطرہ ہوتا ہے دسمبر کے مہینے میں خزانہ خالصہ جنوری میں کسی آدمی کو باہر چھوڑ دیں کھلے میدان میں اور ساری بھی آدمی سے ضرورت جائے آج کل کے دور کے آدمی کو موت اگر ہوئی نمونیا تو ضرور ہو جائے جان کا خطرہ یہ حرج عظیم ایسی تکلیف جو آدمی کے برداشت ہے باہر ہو جائے اس کو حرج کہتے ہیں اتنا کھانا میسر نہ ہو کہ آدمی کی جان جانے کا خطرہ ہو جائے یا آدمی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اتنا ذوق تم کم کمزوری یہ اس طرح ہر اسے کہتے ہیں اس آدمی کی اصلاح نہیں ہوئی ہے اس کے فرض واضح سنتے موقعہ سے زندہ نہیں ہے اور حرام سے نہیں بچ کے اتنی اصلاح نہیں حاصل ہوئی ہے اس کا استرار کے استرار کو دور کرنے کے لیے دنیا کے خاموں میں لگنا جائز ہے اس کے علاوہ اس کے ذمہ سب سے اہم فرید پہلی بات ہے اپنی اصلاح حاصل کریں کورس ملی کم نارا اپنی اپنے ال کی اتنی اصلاح کرنا کہ فرض واضح سنتے موقع شروع کر دیں اور حرام اخرو تعلیمی سے بچ جائیں یہ تو فرض ہے اور لازمی بات ہے اور اس کے بعد پھر وہ اسلحہ جس سے کہ آدمی کو نوافل میں قرب ہو اللہ کے ذکر میں قرب ہو اللہ کے دھیان میں قرب ہو وہ پھر مستعد اسلح ہے جو کہ ولایت کے اونچے درجوں میں سے ہے لیکن وہ اسلحہ جو ہر ایک آدمی کا ذمہ لازم ہے وہ تو فرض ہے ہر ایک آدمی کے ذمہ لازمی فرض ضرور حاصل کرے گا اور اس کا طریقہ اختیار کرے گا کہ مجھے کیسے حاصل ہو اتنے اس کے فوائد ہے اتنی لازمی چیز ہے اور دنیا اور آخر میں جتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں جتنی پریشانیاں آتی ہیں وہ ساری کی ساری ہماری طرف بگڑے لوگوں کے ہاتھوں سے آتی ہیں وہ لوگ جن کو اصل نہیں حاصل ہے باطن میں کے فساد ہے ان کے سارے کام فساد تھے اس لیے چاروں طرف جو فساد آیا ہوا ہے یہ انسان کے نفس کا مچایا ہوا فساد ہے بگڑا ہوا انسان جس چیز کو لیتا ہے اس کو بگاڑ کر رکھ جاتا ہے اور اس بگاڑ سے چاروں طرف اور تفریح پریشانی مصیبت کا پر حالات پیدا کر دیتے ہیں اس لیے میاد ہے مسلاد اسلام جس اکائی پر کام کرتے ہیں انسان یونٹ معاشرہ کا یونٹ انسان اکائی انسان ہے وہ ایک یونٹ جس سے دیوار بنتی ہے جس سے ہمارے وجود جت میں آتی ہے انسانی تعزیر کی عمارت جو ہے اس کی اکائی انسان ہے اس کی ایند انسان ہے نا اس کو بنانے کی ضرورت اس کی اصلاح کی ضرورت اس کا نف درست ہو اس کا کل درست ہو اس کی سوچ درست ہو اس سے ارادہ درست ہو الگ الگ کے احکامات عقل کی طرف ہیں جس سے کہ سوچ رادہ درست ہوتا ہے اللہ تبار والے قلب کی طرف ہیں جس سے جذبات درست ہوتے ہیں فوج کی اسلح کا ایک طریقہ فوج کی اصلاح کا ہے جو کہ علمی ہے جب آج میر میں دین حاصل کرے گا اس طرح کے فوج کی اسلحا صرف میرا علم جو ہے وہ فوج کی اصلاح کر کے انسان کو قابل نہیں بنا رہا کیونکہ اس کے انسان کے اندر ایک دوسرا بڑا ادارہ ہے جو جذبات کا مرکز ہے وہ کل جس کے اندر نفرت آغاوت مغام وغصا اور, اور شہابات اور محبت اس کا مرکز ہے دوسری اصلاح اس کی ہوگی اس کی اصلاح جو ہے وہ صرف معلومات پر نہیں ہوتی ہے قلب کی اصلاح معلومات پر نہیں ہوتی ہے آج میں دورہ تفسیر کر لیا اس کے اسلحہ کی بھی نہ اس پر صرف نہیں ہوتی ہے. آج میں دورہ جس کر لیا اس بات کی قلم کی اصلاح دیکھی نہ بھی اس پر بھی نہیں ہوتی ہے وہ معلوماتی نہیں ہے کل کی اصلاح معلوماتی نہیں ہے کل کی اصلاح تحصیلی ہے حاصل کرنی پڑتی ہے سائیکل چلانا معلوماتی بات نہیں ہے تحصیلی بات ہے بادل میں آپ ایک چیز حاصل کریں گے اس کو تبادم کیسے بیلنس تبادل بادل میں آپ حاصل کریں گے وہ تحصیلی چیز ہے تراکی کیا چیز ہے تیراکی معلوماتی بات نہیں ہے کیسے آپ کھلانگ لگائیں گے پانی میں ہاتھوں کیسے ماریں گے ٹھیک پیس پیروں کیسے ماریں گے اور اس سے آپ تیرتے جائیں گے ماشاءاللہ بغیر سیکھے ہوئے بغیر استاد کے کھلاگ لگائیں گے تو دودھ کے اپنی مر جائیں گے تیر کے نکل نہیں آئیں گے کیوں کو اس معلومات نہیں جو جاب نے ہاتھوں کیسے لانا ہے پیروں کیسے لانا ہے وہ کچھ عرصہ مشقت کر کے ایک بادن میں توازن کیا ایک دونوں کے ہاتھوں پیروں کی حرکت کو بدن کے ساتھ متوازن کرنے کی اصلیت ایک تھی جسے بعض مشقت کے پانا تھا معلوماتی نہیں تھی تحصیلی ہے تو اسلاہ بادم اسلائی سال جو ہے یہ معلوماتی نہیں ہے تحصیلی ہے اب فاروق اعظم نے اعلان کرایا کہ سب لوگوں کو مسجد نبی میں جمع کرنا مسجد نبی میں جمع کیا کھڑے ہو گئے انہیں بیان کیا اس دن کا بیان کوئی توحید تو حیدر سہایتا نے نہیں بیان کی نے اپنے آلات بیان کیے کہ میں فلان جگہ ہوتا تھا میں اس طرح تھا میرا بچپن اس طرح تھا جوانی اس طرح تھی میں جان قبول کیا سب لوگوں نے مل کر مل کر مجھے امیر المین بنا دیا حالانکہ اگر تک میں ایسی تندرستی کی حالت میں تھا کہ مارے تندرستی کے میں اپنی خالائیں ان کے پاس چلا گیا والدہ صاحب کی بہنیں اور یہاں ان کی بکریاں چلا تھا سارا دن کے مدعے میں مجھے وہ ایک مٹھی کشمش یا کھجوریں دیتے تھے وہ کھا کر پیٹ بھر کر اور انہوں نے اپنے سارے گزشتہ حالات اپنی غربت کے تندرستی کے مشکلات کے بیان کیے اور بیان ختم کر کے دعا مانگ کے لوگوں کو رسول کر لیا ابرآباد میں نوبر ضلع نے آج تو اپنے سوائے اپنی خستہ حالی اور اپنی کباسوں کے بیان کرنے کے اپنی برائیوں کے بیان کرنے کوئی بیان نہیں کیا انہوں نے کہا سر کہ باہر مالک کا کوئی آیا تھا تصویر آیا تھا اس سے میری تعریف بیان کی اس تعریف سے مجھے نفس میں اپنے او جو پر محسوس ہوا آج میں نے اس کو دور کرنے کے لیے یہ مجلس بنا کر دی تھی وہ ایک مجاہدے کی مجلس چاہتی تھی دوسرے موقع پر دیکھا انہوں نے کہ میرے ممین خلیفہ وقت پانی کی مشق اٹھائے ہوئے لوگوں کے گھر میں پانی بھر رہے ہیں پھر نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا ایک ملک کا سفیر آیا تھا کسی بادشاہ کا سفیر آیا تھا اس سے میری تعریفیں کی کہ آپ کے ملک میں آپ کی وجہ سے بہت عمل انصاف ہو رہا ہے اس سے مجھے اپنے بتن باتن میں بڑائی محسوس ہوئی مجھے باطن میں بڑائی محسوس ہوئی اس کو اس کا علاج کرنے کے لیے میں نے یہ پانی بھرنے کا کام کیا وہ باطن میں تواز و راضی کو پیدا کرنا صرف معلوماتی بات نہیں ہے اس کے لیے ایک مشق کی ضرورت ہے تو مشق یہ ہے کہ وہ مشق جو ہے موٹے کار سے مشق وہ مشق مشق کی شکل میں ہے پانی کی مشق کی شکل میں کیوں کہ اٹھائے اٹھائے لوگوں کے میں پانی مار رہے ہیں اس وقت کے فلسطین کے بیت المقدس کا چابیاں لینے کے لیے جا رہے تھے جس طرح مسلمانوں کو زوردار حملہ ہوا تو عیسائیوں کا اندازہ ہوا کہ اب اگر لڑتے ہیں تو مر کر اور میدان جنگ کو چھوڑ کر شکست کھا کر حوالے ہونا پڑے گا جس مل کو تلوار کے ذرا سے فتح کیا جائے اس سے سارے حقوق ختم ہو جاتے ہیں سارے مرد اور غلام باندھی بن جاتے ہیں زمین ان کی مسلمانوں کے لیے مالک حمت ہو جاتی ہے ان کے گر گئے عبادت گاہیں جو ان کو توڑا جاتا ہے کیونکہ شکست کھا کر وہ جگہ کو فتح کیا گیا اور اگر ہتھیار دال کر سلا کر کے فتح کر لیں تو پھر یہ غلام باندھی نہیں بنتے ہیں اور ان کی زمین جو ہے وہ اس پر ٹیکس لگا کر ان کے وہ اس پر کھڑا جاتا ہے اس کے پھر دوسرے طریقہ کار ہے اس نے مشورہ کیا کہ پھر ان کی کتابوں میں لکھا ہوا بھی تھا کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایسے پیغمبر آ جائیں گے ان کیسے امتی ہوں گے ان کی امت کیسے آدمی ہوگا اس کا اولیا بیان ہوا اس کا ساری تفصیل بیان ہوئی چھڑکی وہ آ کر وہ جب آئے گا اس کے ساتھ جو لڑا وہ تباہ برباد ہو جائے گا اس کو چادیاں حوالے کرنی پڑی تو انہوں نے کہا مسلمانوں کے ساتھ مذاکرات کی اگر آپ جب امیر ممین آ جائیں تو ہم بغیر لڑے چادیاں درد مقدس کی آپ کے حوالے کر دیں گے اور آپ کے ساتھ صلح کریں تو یہ جو بات مدینہ ملورہ پہنچی مشورہ اپنی شورا سے مشورہ کیا اردو نے مشورہ دیا کہ میرے منہ آپ کے جانے سے جنگ ختم ہو سکتی ہے جنگ رک سکتی ہے اور کچھ تو خون ہو سکتا ہے تو آپ ضرور جائیں کیونکہ ہمارا مقصد لڑنا مرنا مارنا نہیں ہے ہمارا مقصد زائد کو کھیلانا ہے وہ اگر بغیر لڑے ہو جائے تو بنیادی مقصد ہمارا یہ ہے لڑنا مجبوری کے درجے میں اب چلے گئے جادیہ کے مقام پر ان کے جب ملنے کے لیے آئے اور ملک شام کو پتہ کیا ہوا تھا اور بڑے بڑے قیمتی لباس پہنے ہوئے اور بڑے ذرک برق کے لباس اور خوشنما لباس پہنے ہوئے آئے اور یوں آیا ان کے آگے تو انہوں نے اونٹ سے اتر کر کنکریاں اٹھائی اور ایک کے منہ پر ماری دوسرے کے منہ پر ماری ایسا دبدبا اس کا تو اس کا آگے نہیں بول سکتی کردار والے آدمی کو کوئی دبتا ہے تو کردار والے آدمی سے دبتا ہے ایسا کردار بڑا آدمی تھا اگر اس کے جرنی ہوتے ہو دوم میں رگو میں حضور کے ساتھ لڑا کرتا ہے تو خود بغول میں لڑا کرتا تھا کہا کہ مش چاہنے کے بعد تمہارا حال بدل گیا ہے اگر تمہارے اندر ابیدا وہیدا ہو ہو نہ ہوتا ہے میں تمہاری اتنی پٹائی کروں تمہارے شہروں کا رنگ بدل دیتا میں ابیدا بنجڑا ہوا میں بہت بہت اچھا میں ہوتا اس محل کے کمانڈر ان بھی تھے ایسا نے اپنے اوپر سے جو اپنے جو بھی ہٹایا ہے تو ہم نے کہا نہیں کیا مومی نے ہمارا وہی ساتھا لباس ہے وہ جس طرح لگا ہوا ہے اور اسی طرح ہم ہیں جس طرح کے مدینہ منورا صاحب کے آئے ہیں مزید مال کا نعمت ہے اللہ کی شکریہ کے لیے اوپر ڈال دیا تھا ہم نے کہا ابھی آپ جو شہر کی چابیاں لینے کے لیے جا رہے ہیں آپ کپڑے آپ کے اون کے کپڑے ہیں اس پر چودہ تھوڑا اس پر لگے ہوئے ہیں اور میلے بھی ہو گئے ہیں رونڈ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ذرا شوق سے میرا پھٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں کپڑے بھی اچھے پہنے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے بھی امیر دونوں مجھنے آئے ہیں تو تم نے کیا دیا والے لباس پہنا اور سفید رنگ کا ترکی گھوڑا نے ہمیں آگے کیا اس پر بیٹھے اور گھوڑے نے چار قدم جب, جب گھوڑا چلا تو اور چار قدم انہوں نے پائروں کے دل میں گھوڑے کو روک لیا اور نیچے اترے نیچے اترنے کا میرے وہی کپڑے لاؤ تو وہی تبدی ہونے کپڑے لاؤ پہنے دوبارہ اسی ان پر بیٹھے میں نے کہا تمہارے کپڑے پہننے سے اور تمہارے گھوڑے پر بیٹھنے سے عمر کے باطن میں فرق آ گیا باطن کا جو حال تھا اس میں فرق آ گیا لہذا میں وہی کپڑے پہنے وہی کپڑے پہن کر گئے شہر میں داخلے کے وقت اتفاق کی بات تھی کہ اس وقت باری آ غلام کے اوپر بیٹھنے کی اور امیر مومین کے رکھا پکڑنے کی آ پہلے فیصلہ تھا کہ ایک مندر تم بیٹھو گے اور میں پیدل ہوں گا ایک مندر میں بیٹھوں گا تو پھر تم پیدل ہو گئے اور غلام کے اوپر بیٹھنے کے وقت, وقت آ اور امیر مومین کا رکھاپ پکڑنے کا مہار پکڑنے کا آ غلام نے بات کرنے کا بھائی بات باری کی ہے میرے شیسوں کو دھیرے دیکھنے جو تو میں پلار تھا بس اب تو بارش باری آئی ہوئی جاری. زیادہ تر بیٹھے ہوئے ہوگئے جب نے لگے تو ندی آ ندی کے, کے انہیں جوتے اتارے اپنی لنگ جو تھی اس کو اوپر کیا اور آگے بڑھے تو ان کے پاوری بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ جو آئے گا آدمی اس کی چابیاں لینے کے لیے وہ خاص لیے پاگا ایسا اس کا کتا ہوگا ایسا تہواروں والا اس پر بیٹھا ہوا ہوگا وہ ہوگا وہ پیروں سے منگا ہوگا استحمد اپنی پلوں سے اوپر اٹھائی ہوئی ہوگی ایسا آدمی جب آیا تو اس کو پہلی کتابوں نے لکھا ہے اس کا نام پہلی کتاب ہے کرنا الحیب وہ لوہے کا سیم ہے جتنا کہتے ہیں مردیا ہانا وہ لوہے کا سیم ہے جو اسے ٹکرائے گا وہ پاس پاس ہو جائے گا یہ آدمی جب آیا اس سے لڑنا نہیں ہے اس کو چابیاں دینی ہوئی تو ان کے پاور نے ساری نشانی جب دیکھی تو اس سے نارا مارا اور دیہشور گرجا اس نے کہا جا کر نال حدیب لوہے کا سین لا دیا لوہے کا سین کے والے کرو چادیاں والے کی کہ اندر داخل ہوئے اندر داخل ہوتے پہلے آیا صوفیا کا گرجا آیا آیا کے گرجے کا پادری نکلا اس سلام کیا آپ نے وہیں پر دورے کا نفل پڑے شکرانے کے نفل پڑے اس پادری نے کہا کہ کوئی خربت تو میں نے اپنا کرتا اتارا ہم نے کہا کہ کجاوے گونٹ کے کچاوے کے ساتھ لکڑی کر کجاوا ٹونڈ کر ٹونڈ کے کھجاوا کے ساتھ پیٹ پر لگتے ہے جگہ پھٹ گئی ہے یہاں ایک سیون لگا یہاں پادری نے ایک سیون لگایا اور سے دوبارہ تو باطن کی اصلاح ہے یہ معلوماتی نہیں ہے باطن کی اصلاح تحصیلی ہے اس کے لیے مشقت کرنی ہوتی ہے کوشش کرنی ہوتی ہے اس لیے اس کے لیے جدا امال ہیں معلومات کے علاوہ جدا امال ہیں اس سے گزرنا ہوتا ہے گزرنے کے بعد بادت میں ایجو توازو محبت و خیرخائی ہمدردی اور اخلاص یہ پیدا ہوا کرتا ہے تب شاید پر برا عمل ہوتا ہے یا کم وحلی کم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو آگ سے بچاؤ اس کے لیے تربیت ہے سوچ فکر اور عقل خیال کی جو علم سے ہوگی اس کے لئے تربیت ہے قلب کی جو کہ مجاہدات روحانیات سے ہوگی جائداد نفسانیہ پر اختیار کرنے سے وہ بات حاصل ہو اور اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ہے. امبیال احمد علیہ السلام کو تو وہ بھی حاصل ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے بغیر کوشش کے اٹا کی امبیال احمد جو ہے وہ نبوت سے پہلے بھی شرک والے اعمال میں کسی خراب ہونے میں نے ہونے والا نہیں ہوتا ان کے ظاہر بازن بچپن سے معصوم ہوتا ہے رضائی سے لے کر آخر تک معصوم ہوتا ہے ان کی وجہ جو چیزیں عطا ہوئی ہیں وہ وہ بھی ہیں اللہ کی طرف سے بغیر مشقت بغیر کوشش کے عطا ہوں اور باقی انسانوں کو وہ بھی عطا نہیں ہوتی ہے باقی انسانوں کے لیے کس بھی ہیں کوشش کر کے اس کو حاصل کریں گے وہ بھی نہیں ہوں گی. کس بھی ہوں گی وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے مشقت کریں گے محنت کریں گے سیکھیں گے کسی سے اس کے بھی استاد ہوتے ہیں اس کے بھی سکھانے والے ہوتے ہیں ان سے سیکھیں گے سیکھنے کے بعد جب یہ چیز حاصل ہو جائے گی جب عقل خیال ذہن فکر درست ہو گئی جب کل جذبات احساسات محبت اور گفرت کے اور عداوت کے اور قبر کے اور اتواجوں کے جذبات درست ہو گئے اب یہ انسان جو ہے اس کو اصلاح و تربیت حاصل گی یہ انسان خواہ چپراسی ہے مزدور ہے دکاندار ہے صدر ہے وزیر ہے افسر ہے ماتحت ہے جس جگہ پر بھی ہے یہ رحمت ہے اب کیلا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تاہر ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے اس پر کفار غالب نہیں آ سکیں گے اس کو اللہ تعالیٰ برتر و بالا رکھے گا نوں بلا تخلوں تم لا ان تم غم نہ کھاؤ تم گبراؤ نہیں غالب تم ہو لیکن غالب کب ہو گئے غالب کب ہو غالب تب ہوگئے جب کہ تم ایمان والے اس کی اچھا ایمان کی یہ نہیں کہا کہ اس کی اچھا افرے ٹھیک میں طرف بھی ضروری ہے اس کا انکار نہیں ہے اسباب کا انکار نہیں ہے ہمارے اسباب کا انکار نہیں ہے اسباب میں مدار نہیں ہے جی؟ اسباب کا انکار نہیں ہے اسباب مدار نہیں ہے مدار گئے وہ تو اللہ تعالی کی مدد پر ہے اور مدار گئے وہ تو اسباب روحانیہ پر ہے اسباب مادیے کا انکار نہیں اسباب ماضیے کو بھی حاصل کریں گے اللہ رضا کو نیت سکتے ہوئے اور صحیح طریقے سے محنت کرتے ہوئے تو یہ بات کریں گے یہ جو ساحل میں اختیار جمع کرنے کا گوڑے رکھنے کا ہوا ہے تو اس نے کہ ادو اللہ ہے کو ادو کو گمتا کہ اس سے ڈر کاری ہو تمہارے دشمن پر اور اللہ کے دشمن پر من رکھو اللہ میں جو مدد ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے اس کا مدار اخبار پر نہیں ہے اس کے لیے کا جدا ہے اس کے لیے ضابطہ اللہ تعالی کی رضا ہے اس لیے قرآن پاک میں تین غزبوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا غزوہ بدر کو تفصیل سے بیان کیے غزوہ عہد کو تفصیل سے بیان کیے اور غزوہ خندو کو تفصیل غزوہ ہنین کو تفصیل سے بیان کیا خند و کو, کو, کو بیان کیا. چاروں کو بہت تفصیل سے بیان کیا بدر کا خلاصہ یہ نکالا ہے کہ بدر میں سب سب رجوع, سب کو رجوع اللہ حاصل سب اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے سب خطرے میں خوف میں پریشان واللہ سے مانگ رہے گے کیا ہوگا تعداد کم ہے عرصہ کم ہے ساری چیزیں کم ہے یہ تو ہے تو اور عظیم الان فتح ہوئی ایسی فتح کے جو جنگوں کی تاریخ میں مثالی فتح ہے بدر کو جو ہے تو دنیا کی جنگوں کی تاریخ میں ایک مثالی جنگ کے طور پر تذکرہ کیا جاتے ہیں اور بدر کی جنگ کے نقشے کو مثالی جنگلوں کے نقشے میں کے طور پر اس کو کوے بات لایا جاتا ہے اور احض میں احض میں اسباب ماضیہ ذرا زیادہ ہیں بدر کے مقابلے میں افداب ماضیا ذرا زیادہ ہیں لیکن اسباب روحانیہ میں کمی آ گئی کہ ایک بات کے ماننے میں غلطی نہیں ہوئی غلط فہمی ہوئی عام طور پر لوگ کہا کہہ رہے سارے کرام سے غلط غلطی غلطی نہیں, غلط نہیں غلط سے ہوئی غلطی غلطی گداش ہے غلط فہمی جداثیت ہے لوگوں کو سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی لہذا اس غلط فہمی سے ایک, ایک عمل میں کمی آئی اللہ کی مدد ہٹ گئی شکر میں مدد کی بات کے ماننے میں اور ہنین کے بارے میں قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اس میں دل کے جذبے میں فرق ہے وہ یوم ہنین نے اس آج بد کم اور ہنین کے دن کو یاد کرو جب کہ تمہاری تعداد کے زیادہ ہونے ہیں تو میں عجوب میں ڈال دوں وہ جو اللہ کے ساتھ رابطہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو فکر اور جائے جذبہ ہوتا تھا ایک خیال ہوتا ہے وہ ہٹ گیا کیا زیادہ ہیں؟ ایک عجب کا حال تاری ہو گیا اس کے نتیجے میں شکست پتہ ہے بدل یہ کہتے ہیں کہ پہلا جو حملہ ہوا جس وقت ہنین کے میدان میں ہنین کی وادی میں داخل ہوئے صحابہ کنان آگے سے اس سے،, سے تیار تھے دشمن اتنے تیر برسائیں گے کسی کا قدم نہیں اندر سواریاں میدان چھوڑ کر بھاگ دیں گے فطر فکر ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ بارہ آدمی کے ساتھ میدان میں جمے رہیں پھر فی الحال نے باس اجلکہ کھڑے کر کے آوازیں لگوائیں اور بارہ آگ... کفار چار ہزار مسلمان بارہ ہزار مسلمان کے بارہ ہزار میں سے چار سو آدمی جمع ہوئے اور چار سو نے پھر جو اخبار کی حملہ کیا تو پورے میدان کو پتہ بلکہ ایک دوسرا تلسکہ تالوس تالوط رحمتہ اللہ علیہ کی جنگ کا طلکہ قرآن باغ میں کیا ہوا ہے اس کے خلاف جالوت کے خلاف لشکر جالوت کے خلاف کہ لشکر جو گیا ہے تو کس پر لشکر کا ٹیسٹ کیا ہے کہ پانی نہیں پیو گی پانی پینے سے تین سو تیرہ آج بھی رکے ہیں باقیوں نے پانی پی لیا جو انہوں نے پانی پی لیا پی پیڑ بھاری ہو گئے چلنے گئے کابل نہ رہے پیچھے رہے گئے تین سو تیرہ عالم نے منتخب کیا امل والے کیونکہ تعداد پر فتح نہیں عرصے پر فتح نہیں فتح تو اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ تو ظاہر بادل کے اسلام والے اور امار والے لوگوں کے ساتھ تین سو تیرہ آدمیوں کے ساتھ تارال رحمتہ اللہ علیہ نے حملہ کیا اور تین سو تیرہ کے ساتھ فتح اثر کی کم بن پیاتن کذیرت غلطیات کثیرتم برہ اس جگہ یہ اتنا ضروری ہے کہ بارہ اللہ تبارہ چھوڑے گروہ کو بڑے گروہ پر غالب کر دیتے ہیں ہماری ترتیب ہی ترتیب مادی نہیں روحانی ہے بنیادی طور پر روحانی ہے طور پر مادی ہے ماضی اس باب کا انکار نہیں ہے لیکن اس پر ملاو نہیں ہے بنیادی اسباب کو درست کرنا ہے اپنے امار کو درست کرنا ہے اپنے ایمان کو درست کرنا ہے ساتھ جتنا ہمارے بس میں اتنا اسباب مادیا حاصل کرنا ہے پھر ہمارا جو ہماری گاڑی ہے وہ تو چلنی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد سے اللہ تعالیٰ عمر کی توفیق